اسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلى آلکا واصحابك یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلى آلکا واصحابك یا نور اللہ مدنی چنل کے ناظرین سلسلہ حسن اسلام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں سلسلہ حسن اسلام اسلام کی خوبیوں اور اسلام کی بہترین باتوں کو اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں عمل کی ترغیب ملے اور ہم اسلامی تعلیمات کے مزید قریب آئیں تاکہ راہ جنت اور راہ ہدایت کو ہم پا سکیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہمیں حاصل ہو تو بغور سلسلہ حسن اسلام اول تاخیر ملازہ فرمائیے انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا اس سلسلے میں ہم آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں اگر آپ سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بالکل آپ نمبر اسکرین پر دیکھیں گے کالز ریکارڈ کروائیے آج جو ہمارا موضوع ہے اس بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اس موضوع کے متعلق بھی آپ کالز ریکارڈ کروا سکتے ہیں آئیے پہلے درود پاک کی ہم فضیلت سنتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو موضوع کی اہمیت اور موضوع کے متعلق کچھ ارض کروں گا نبی پاک صاحب اللہق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاح و سلام علی یا علی یا رسول اللہ موضوع کیا ہے اس کے متعلق میں ایک آپ کو واقع کرتا ہوں بڑا ہی پیارا اور بہت ہی اہم موضوع ہے اگر یہ کہا جائے کہ آج اس معاشرے میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا آج اس موضوع کو ہم لے کر آئے ہیں چنانچہ مورخی نے لکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے کیا آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک شخص کے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ اس کے لیے فلاں شہر کے حاکم ہونے کا حکم نامہ لکھ دو چنانچہ کاتب اس شخص کے بارے میں ابھی لکھنا ہی چاہتا تھا لکھنے کے لیے بیٹھا تھا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر تھا اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس ایک چھوٹا بچہ آیا فاروق آدم نے فرتے محبت و شفقت سے اسے اپنے گود میں بٹھا لیا اور پیار کیا اتنے میں جس شخص کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نامہ لکھوایا تھا وہ شخص یہ دیکھ کر کہنے لگا پیامر المؤمنین میرے تو دس بچے ہیں اور میں کبھی اپنے بچوں کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا اور آپ نے ایک غیر کے بچے کو اپنی گود میں بیٹھا لیا ہے؟ فاروق اعظم علی اللہ تعالی انہوں نے جیسے ہی یہ سنا تو کاتب سے کہا کہ یہ حکم نامہ ختم کر دو یہ پھاڑ دو اور جو میں نے حکم لکھوایا ہے وہ اب جاری نہیں ہوگا وہ شخص بڑا پریشان ہوا حیرت میں مبتلا تھا کہ آخر مجھ سے ایسا کیا کام ہو گیا کہ تھوڑی دیر قبل تو فرمایا جا رہا تھا کہ اس کو فلاں شہر کی حکومت دے دو گورنر بنا دو اور ابھی یہ منع کر دیا گیا اس نے لجاجت کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا عامر المن آخر کیا بات ہے یہ پل بھر میں فیصلہ تبدیل کیوں ہو گیا صرف سنیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا اشارت فرمایا کہ جو شخص اپنے بچوں پر شفقت نہیں کرتا وہ اپنی رعایا پر اپنے ماتحتوں پر کیا شفقت کرے گا اس لیے میں نے تمہاری گورنری یا تمہارے لیے جو حکم جاری کیا تھا وہ منسوخ کروا دیا اصل جو ہمارا موضوع ہے وہ آج کا ہے شفقت شفقت بچوں پر بھی ہوتی ہے یتیموں پر بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب جس, جس شخص کے دل میں رحم نہیں ہے شفقت نہیں ہے محبت نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے نہیں بڑھ سکتا یہی اس واقعے میں فاروق اعظم ولی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہمیں سمجھایا گیا ہے تو آج کا موضوع ہے شفقت اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ مبلگن دعوت اسلامی ہیں انشاءاللہ یہ اپنے مدنی پھول بھی دیں گے آپ کی کالس بھی انشاءاللہ ہوگی ان کالس کو بھی انشاءاللہ شاء شامل سلسلہ کریں گے مگر ہم پہلے آئیے شفقت کے حوالے سے سن لیتے ہیں کہ دیکھیے لفظ تو ہے شفقت بڑا آسان ہے شفقت شفقت کیجئے بھائی ارے بھائی شفقت کیا کریں بلال بھائی ارے آپ تو شفقت کرتے ہی نہیں ہیں تو یہ شفقت کے معنیٰ بھی بتا دیجیے کہ بعض ہمارے ہاں نام بھی ہوتا ہے شفقت بھائی جی شفقت خان محمد شفقت تو یہ شفقت کے معنیٰ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ وسلم عالیہ سید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شفقت کا دراصل اگر دیکھا جائے تعریف کے اعتبار سے تو بڑا وسیع مفہوم ہے ٹھیک ہے اور یہ اسلام کی وہ خوبصورتی ہے کہ جو دیگر مذاہب کے اندر ہمیں اتنی زیادہ نظر نہیں آتی شفقت کے حوالے سے جب میں نے اس کی باقاعدہ تعریف دیکھی چونکہ اگر شفقت کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے معاشرے کے اندر تو تقریباً کو اس کا معنی مفہوم پتا ہوگا لیکن باقاعدہ جو تعریف ہے وہ اس کی یہ ہے جو عربی میں کی گئی کہ یا صرف الحمت ہی الا اجالت آن الناس مطلب اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو جو چیز ناپسند ہو وہ چیز لوگوں سے دور کرنے کی کوشش کرنا شفقت ہے واہ کیا یعنی اگر اس کا مفہوم مخالف لیا جائے दी दी تو لوگ جس چیز کو پسند کرتے ہیں ویسا है? ان کے ساتھ برتاؤ کرنا اس چیز کو کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ وصف اپنے اندر پیدا کرنا یہ شفقت کے کیا بات کیا اب اس شفقت کے زیر اثر اگر دیکھا جائے تو بڑا وسی مفہوم ہو گیا اس کا ایسی صورت میں اب جو والدین اولاد کے ساتھ کرتے ہیں یہ بھی شفقت ان کا ان کی دیکھ بھال کرنا ان کے ساری چیزوں کا خیال رکھنا ان کے حقوق پورے کرنا یہ بھی شفقت ہے اچھا اگر والدین یہی سلوک اگر بچے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو وہ بھی ایک, ایک طرح سے شفقت ہی کہلائی ہے ملازم اپنے نوکر پر کر سکتا ہے اس طرح امام اپنے مقتدی پر کر سکتا ہے استاد اپنے شاگرد پر کر سکتا ہے تو یوں دیکھا جائے معاشرے کے اندر تو بڑا وسیع مفہوم بن جاتا ہے شفقت کا تعریف جو آپ نے بیان ہے اس کے تحت تو ہم اگر غور کریں تو بہت سارے ہمارے لیے مواقع ہو سکتے ہیں بالکل کہ ہم لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کریں یعنی جو لوگ پسند کرتے ہیں آسان الفاظ میں بالکل وہ معاملہ ان کے ساتھ کرنا یہ شفقت, شفقت کہلاتا ہے مجربہ کے ناظرین شفقت کیجیے تاکہ آپ پر بھی شفقت کی جائے یعنی آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کیجیے تاکہ لوگ آپ کے ساتھ کر بھلا بنا بلا کر بھلا تو ہو بلا کیا بات ہے یعنی یہ ہمارے یہاں محورا تو ہے کربلا تو ہو بلا مگر شاید ہوتا یہ ہے کہ میرے ساتھ ہی کر بلا باقی میں کسی کے ساتھ بھلے کچھ نہ کروں میرا ہی بھلا بس نبی پاک علیہ الصلاۃ اسلام ارشاد فرماتے ہیں رحم کرو رحم کیے جاؤ معاف کرو معاف کیے جاؤ واہ واہ سے بھی پاک بھی ماشاء ہمارے راشد بھائی نے سنائی یہاں پر میں چاہوں گا کہ اگر قرآنی آیات رحم دلی کے حوالے سے شفقت کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے اگر کچھ ہو تو آپ بھی بیان فرما دیں آپ بھی بیان فرمائیں تاکہ ہمارے لیے قرآن پاک یقینا راہ ہدایت ہے منبع ہے تو اس سے ہمیں انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا جی. قرآن مجید فرقان حمید چونکہ اسلام کی ایک بنیاد ہے جی. اور اسی نے ہمارے دین کو مکمل کیا اللہ تبارک وطالع نے اس کے اندر مختلف مقامات پر شفقت کا ذکر فرمایا ہے ابھی میں نے والدین کی بات کی تھی تو اللہ تبارک وطان نے ایک آیت میں فرمایا کہ وقف لہما جناح دن کہ اولاد سے ارشاد ہے کہ اپنے ماں باپ پر خوب شفقت کرو ان کے لیے شفقت کی رحمت کے بازو پھیلا بالکل اب اس آیت میں شفقت کا ذکر ہے دوسری آیت کے اندر اندر دیکھیے اللہ تبارک بطالہ نے اس مفہوم کو تھوڑا وسیع کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اللہ یا بلاحادلی ول احسانی و اطا عید القربہ و انحا ان یہ وہ آیت ہے جو عموماً ہم جمعے کے دن خطبے میں بھی سنتے ہیں ہر جمعے کو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور جو قرابت دار ہے مسکین ہیں ان کے ساتھ اچھائی کرنے اور ان کے ساتھ شفقت کرنے کا اللہ تبارک تعالی حکم فرماتا ہے اور منع فرماتا ہے بری چیزوں سے ولبگی اس آیت میں لفظ استعمال ہو بغی مفسری نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ بغی سے مراد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ شفقت و رحمت والا معاملہ نہ کرنا بلکہ اس کی ایزا رسانیوں کا سامان کرنا اور جو بھی ہتھ کنڈے اس کو تکلیف پہنچانے کے کی استعمال کیے جا سکتے ہوں یا جو بھی راستہ اس کے حقوق تلف کرنے کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہو وہ راستہ اختیار کرنا تو اللہ تبارک اسی سے منع فرما ٹھیک ہے اب تیسرے آیت کے اندر اللہ تبارک بطالیہ نے شاع فرمایا کہ سمکان سم من اللہدین آمن بتواس و بصبری اتنا پیارا ہے شادی تیسویں پانی کے اندر لبار پتہ نے شاد فرماتا ہے کہ پھر وہ مومنین آئے جو وصیت کرتے ہیں کس چیز کی صبر کی آپس میں وسیعت کرتے ہیں کہ یار صبر کیا کرو اور واولہ نہ کیا کرو شور نہ مچایا کرو وہ تواسو اور وہ شفقت کی وصیتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شفقت کا معاملہ کیا تھا اب جا جا یہ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک بتانا شفقت کا جو ان کی کا وصف ہے اس کو بڑا خوبی کے ساتھ بیان فرماتے ہوئے آگے بات بات فرماتا ہے اولا اکا صابل یہی بات لوگ بات تو وہ ہیں کہ جن کے قیامت کے دن جن کے سیدھے ہاتھ میں جو ہے وہ نامۂ امال دیا جائے اسایت کے اندر دیکھیے اب ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک بتانا شاہ فرمایا کہ بل یق الدین لو ترک و منخلفی ضروریتیافن یتیموں پر رحم کرنے کے حوالے سے اسلام کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے کثیر احادیث کریمہ اور قرآن مجید کے اندر اس کے یتیموں کے اقام اور فضائل کثیر واقعات علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں لکھ لیے اب اللہ تبارک پتعہ فرماتا ہے کہ دیکھو یتیموں پر یتیموں کے ساتھ احسان کرنا ہے ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے کیوں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ہو اس کی کسی اولاد اگر وہ دنیا سے جا رہا ہو اور پیچھے اولاد ناتواں چھوڑ کر جا رہا ہو دولت نہ ہو کوئی آسرا نہ ہو ان کے پاس تو اسے کیا ہوگا ڈر لگا رہے گا ان کا کہ یار میرے لگا پیچھے میں بچوں کا کیا بنے گا آج بھی ماں باپ کے ساتھ عموماً یہ ہوتا ہے بوڑھے ہوتے ہیں بیماری کا شکار ہوتے ہیں یار بچوں کی شادی کیسے ہوگی کاروبار کا کیسے ہوگا فلاں بچہ تھا سوچتا ہے تو اللہ تبارک پتہ فرماتا ہے کہ تمہیں چیز کا ڈر ہوتا ہے हुم. تو جب تمہیں اپنی اولاد کے بارے میں چیز کا ڈر ہوتا ہے تو جو معاشرے میں تمہیں یتیم دکھتا ہے हुم. اس کا باپ نہیں ہے آسرا نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنے والا اس کے حقوق کرنے والا ضروریات فراہم کرنے والا نہیں لہٰذا تم پر لازم ہے کہ اب تم شفقت کا معاملہ اتنا کر اتنا اس کے اس اتنا اسلام کر. کی کیسی یعنی حسین یہ بات ہے کہ اگر کسی کا کوئی آسرہ نہیں ہے تو ایک مسلمان اس کا آسرا ہے سبحان है؟ है. اس کے لیے مددگار ہے اس کا معاون ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہے اسلام نے امت مسلمہ کو ایک ساتھ کر دیا ہے ان کو الگ الگ نہیں کیا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ نے ماشاءاللہ آیات قرآن اور اس کے حوالے سے بیان فرمایا راشد بھائی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری باتوں کے بارے میں بہت سارے فضائل اور ان کے نہ کرنے پر جو وعیدات ہیں وہ بھی ارشاد فرمائی احادیث کثیر ہیں شفقت ایک ایسا موضوع ہے شاید نبی پاک علیہ صلاح والسلام کی ذات بلکہ یقینا مشہور ہے شفقت کے حوالے سے سرکار عال وقار کی احادیث سے طیبات میں شفقت کے حوالے سے ہمیں کیا ترغیب ملتی ہے جی نبی پاک علیہ السلام جن کی بیسط کے بہت سارے مقاصد تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں نبی پاک علیہ صلاۃ السلام کے کئی اوصاف کو ذکر کیا جی کئی خوبیوں کو بیان فرمایا انہیں خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت سے مہربان اور شفیق شفقت بات فرمانے بات تو صرف اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شفقت کرنا کتنی اچھی بات ہے کتنا اچھا وقت ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے مقام مداح میں بیان کرا ہے بات بڑی بات مشہور آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بل منینا رعوف الرفیق میرا محبوب اپنے امتیوں کے لیے مومنین کے لیے کمال درجے مہربان مہربان شفقت فرمانے والے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی امت سے شفقت اور امت کا احساس کتنا تھا روایتوں میں آتا ہے کہ جب آندھی چلتی یا بادل آتے اب پچھلی امتیں آندھی کے ذریعے بارش کے ذریعے مختلف قسم کے عذابات آسمانی عذابات دی دی کے ذریعے طاقت و تارات کی گئی ہلاک کی گئی تو بظاہر جب آندھی کا معاملہ ہوتا یا بادل امڑ آتے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلب اتحر پر یہ شاک گزرتا ہے اور آپ کے اتنے مصیب ہو جاتے کہ آپ کے چہرے انور है پر है فکر اور غم کے آثار نمایاں ہو جاتے لیکن پھر جب بارش ہو جاتی وہ سارا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا جی تو پھر نبی پاک علیہلاۃ السلام مسکرا دیتے اور نبی پاک علیہ السلام کی وہ حالت جاتے رہتے یاد آ رہا اللہ اللہ اللہ سائل ہے اور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ کیفیت ہوتی تو نبی پاک علیہ اللہۃسلام اکبلا و اجبرہ کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے آتے امت کی فکر کہ امت پر عذاب نہ آ جائے لیکن جب وہ بارش ہو جاتی وہ معاملہ سب موقف ہو جاتا تو نبی پاک علیہ السلاۃسلام کی حالت جو ہے وہ نارمل ہو جاتی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلۃ والسلام سے استفسار کیا سوال کیا کہ آپ کی کیفیت اس طرح کیوں ہو جاتی ہے تو اب امت سے شفقت دیکھیں نبی پاک فرماتے اللہ ہیں اللہ انی خشیت آغا بن سلی تعلیم مجھے اس بات کا خوف اور ڈر ہوتا یہ عذاب نہ ہو جو میری امت پر مسلط کیا گیا ہو تو امت سے اتنی شفقت ہے اور ہم امتی ہو کر اپنے مسلمان بھائی پر شفقت نہ کریں یعنی نبی پاک علیہ سلات کے جو واقعات بیان کیے گئے سرکار وقع علی وقار سلاط والسلام ان صورت حال کو دیکھ کر خود پریشان ہو جایا کرتے تھے یہ امت کے لیے ہوا کرتا تھا ورنہ سرکار وقع علی وقار صلاحت السلام کے لیے تو کوئی مشکل نہ تھی بہرحال شفقت کا موضوع ہے بڑا پیارا ہے بتایا جا رہا کالز بھی ہیں تو آئیے پہلے کال لے لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں جی سنائیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابو یاسین اطاری نیو کراچی آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کیا جانوروں پر بھی کھپکت کرنے کا ثواب ہو سکتا ہے حالانکہ وہ تو جانور ہے دعاؤں کی درخواست اللہ تعالیٰ آپ پر احمد فرمائے اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے جانوروں پر شفقت کے حوالے سے میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں پھر ہمارے مبلغین میں انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے آپ ثواب کا پوچھ رہے ہیں چنانچہ حدیث سے پاک بخاری شریف کی بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی انہوں نے روایت کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک کتے کو اس نے دیکھا کہ جو پیاز کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا پانی نہیں مل رہا تھا گلی مٹی اپنی زبان سے چاٹ رہا تھا تو اس شخص نے اپنا موزہ جو چمڑے وغیرہ کا تھا اسے لیا اور اس میں چلو سے پانی بھر کر اس کتے کو پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کا یہ کام اتنا پسند آیا کہ اس کو جنت میں داخل فرما دیے کتے کے ساتھ شفقت کی رحم دلی کیا رحم دلی کا اس نے سلوک کیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے رحم فرمایا اسے جنت کی بشارت شارا تدا فرمائے آپ کیا فرماتے ہیں بلال بھائی راشد بھائی جانوروں پر شفقت فرمانے شفکت کرنے کا ثواب ملے گا आ, سوال میں سن رہا تھا تو جانور تو جانور ہوتا ہے یعنی کہ انسان پر شفقت نہیں کرتا پہلی بات تو یہ دوسرا چلیں جانور کا پوچھتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ جانور تو چلو پھر بھی کوئی جسامت رکھتا ہے کوئی ہلنا جلنا میں اس کا دکھتا ہے کھانا پینا بھی دکھتا ہے شریعت اسلامیہ تو ہمیں جو دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں درخت ہیں اور اس طرح کی معاشرے کی جو بھی چیزیں ان کو بھی تلف کرنے سے بچنے کا حکم فرمایا گویا کہ ان پر بھی ہماری شفقت ہے کہ ہماری ذات سے ان کو بھی نقصان نہیں پہنچا تھا اب جامر گیر نے بات کی تو ابو داود شریف کی بڑی پیاری عدی سے مبارک کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک اونٹ تھا اونٹ نے جیسے ہی آپ علیہ السلام کو دیکھا نا وہ رونے لگا اچھا اور بارگاہ رسائت میں حاضر ہو گیا اور بڑے فوٹ پھٹ کر رونے لگا بڑی اس کی عجیب حالت ہو ہوگی اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحیم ہیں شفیق ہیں آپ نے اونٹ پر یوں ہاتھ پھیرا وہ اس کو پیار کیا اس پر شفکر کا تو اس کو دلاسا ہوا اور وہ خاموش ہو گیا پھر آپ نے کہا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے صحیح جب اونٹ کے مالک حاضر ہوئے بارگاہ ریسلم میں تو آپ علیہ وسلم نے شاط فرمایا کہ دیکھو یہ جو تمہارے اونٹ ہیں تمہارے جانور ہیں یہ گویا تمہارے محکوم ہوتے ہیں تم ان کے حاکم ہوتے ہو ماتحت, ماتحت, ماتحت ہیں تمہارے یہ تو اب تم پر یہ لازم ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو اور ان کو, ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچاؤ اور آپ علی میں آگے شاعر فرمایا کہ یہ اس لیے رو رہا تھا کہ تم اسے نمبر ایک چارہ کم دیتے ہو نمبر, نمبر دو اس سے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھواتے اللہ اب آپ علیہ تو سلام رحمت اللہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں تو اس دونوں جہاں کے اندر جانور بھی آتے ہیں جی جی اچھا یہ تو تھی حدیث مبارکہ اب صحابی کا عمل دیکھیے ابو دردر رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہیں ان کے پاس ایک اونٹ ہوا کرتا تھا اس اونٹ کا نام تھا دمون یا پھر دم مون ٹھیک اب اس اونٹ کے ساتھ دیکھیے برتاؤ کیا کرتے ہیں آپ کی سواری کا جانور ہے آپ اس کو بالکل پیڑ بھر کر چارہ کھلایا کرتے تھے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادا کرتے تھے اور کسی کو اگر کرایہ پر دینا پڑ جاتا تھا کہ یار سامان لانا ہے تو آپ کا اونٹ چاہیے تو آپ اس کو کرایہ پر دیتے ہوئے اس کو نصیحت کرتے تھے کہ بھائی اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت لادنا اور ایک بندہ اس پر سوار ہونا دو بندے سوار مت ہونا اب کیا ہوا جب اس دمون اونٹ کی وفات کا وقت آیا نا وہ مرنے لگا جب وہ تو اس اونٹ کے پاس کھڑے ہو کر دیکھیے ایک بے زبان جانور ہے وہ صحاب رسول کا عمل دیکھیے اونٹ کے پاس کھڑے ہو کر صاحب رسول فرماتے ہیں کہ اے دمون میں نے زندگی بھر تیرے ساتھ بڑا بھلائی والا معاملہ کیا ہے تو جو چارا پیڑ بھر کے دیتا تھا تیرے ساتھ بھلائے والا سلوک کرتا تھا کبھی تیرے پر زیادہ بوجھ نہیں لگا تو قیامت کے دن تو میری پکڑ مت کرنا اللہ یہ ساد رسول کا عمل ہے جانوروں کے ساتھ ایک آج ہمارے ہاں ہے ہاں ہاں آج آج ہم کلپس دیکھتے رہتے ہیں کبھی بےچارے چوہے کی دم کے ساتھ غبارہ باندھ کے گیس کو اس کو عوام میں اڑا دیا جاتا ہے کبھی گزے کو نہر میں گیا دیا جاتا ہے تو یہ جانوروں کے ساتھ کا معاملہ وہ تو بے زبان ہے یہ سوچیں کہ اگر یہ معاملہ کے ساتھ کیا جائے اور بول بھی نہ سکتے اور بالکل کا عالم ہو تو اس وقت کی کیا ہوگی اچھا ابراہیم بن عظم رحمۃ اللہ تعالیٰ لے اس واقعے کو زہد امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے, ہے ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا हुँ. اس نے کیا کیا کہ بچڑے کو اس کی ماں یعنی گائے کے سامنے ذبا کر دی صرف یہ معاملہ کیا یعنی ایک گویا تکلیف کا معاملہ ہے اگرچہ وہ بے زبان ہے ماں کیا بول سکتی ہے وہ جانور بظاہر کیا محسوس کرتا ہوگا لیکن چونکہ وہ اس کی ماں تھی وہ اس کا بیٹا تھا بچڑا اس کا بچہ تھا تو اس بچڑے کو اس کی ماں کے سامنے جبا کر دیا تو اس شفقت کا معاملہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک اس کے دونوں ہاتھ नहीं شل नहीं فرما دی وہ ان سے کام نہیں کر سکتا تھا ختم ہو چکے تھے خارج ہو گیا تھا اب کیا ہوا کہ وہ اسی طرح معاملہ چلتا رہا ایک مرتبہ اس نے یہ دیکھا کہ گھونسلے سے ایک پرندہ زمین پر گر گیا اب یہ پرندہ بےچارا اڑ نہیں سکتا تھا یہ بےچارہ پریشان کہ میں اوپر کیسے جاؤں اب اوپر جو اس کے گویا کے والدین تھے اس اس کا پورا وہ بھی اس کو بڑی حسرت بری نگاہوں سے دیکھے گا کہ یار ہم اس کو اوپر کیسے لائیں تو اس شخص نے کسی ذریعے سے اس پرندے کو اٹھا کے گھوسے تک پہنچا دیا تو اس رحمت و شفقت کی وجہ سے اللہ دوبارہ دیکھیں کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر رب تبارک و تالا کتنا بندے کے ساتھ احسان و فضل فرماتا ہے یہ ہمارا اسلام ہے یہ ہمارے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے بے زبانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم آپس میں ہی نہیں کرتے تو جانوروں کا تو معاملہ اس سے بھی جو ہے وہ ادنا کی طرف چلا جاتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں ہم مزید کالس بھی انشاءاللہ لیں گے راشد بھائی نبی پاک علیہ و والسلام شفقت کے ساتھ مشہور ہیں آپ نے ماشاء اللہ کچھ حادثی نبی پاک علیہ السلاسلام کی شفقت اور کو کوئی ایسا واقعہ جس سے ہمیں ترغیب ملے اور ہم جو ہے شفقت پر ابھرے اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ رحم دلی کا کوئی سلوک کیا جائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سراپر احمد واقعا واقعا سراپر واقعا شفقت ہے نبی پاک علیہ صلاح اسلام کے فرامین ہوں اپنے صحابہ اپنی امت کے ساتھ معاملات ہوں ہر معاملے میں شفقت نظر آئے میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے وہ جو جانور پر ظلم کا اور جانور کے حقوق کا معاملہ تھا اس پر میں کچھ عرض کروں گا اچھا جانور کے حقوق کا آپ نے لفظ استعمال کیا یہاں تو ہم بندوں کے حقوق ادا نے حقوق کے معاملے میں جو ہم کوتا ہیں تو جانور کے حقوق جی جانور کے بھی حقوق ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم کوئی جانور پالتے ہیں تو اب اس کا خیال رکھنا سارے معاملات کرنا یہ ہماری ذمہ داری اور اس کے حقوق میں شامل ہے روایتوں میں آتا ہے کہ جب تم کوئی جانور پالو تو ستر مرتبہ دن میں ستر مرتبہ اس کو دانہ اور پانی دکھاؤ یعنی مبالغتا یہ فرمایا گیا کہ کھانے پینے کے معاملے میں اس پر اس کا خیال رکھا جائے اس کو بھوک اور پیاس میں مبتلا نہ فریج سے نکال لیتے ہیں کبھی جی دکان سے خرید لیتے ہیں وہ کہاں بولے گا جی, جی اور نبی پاک علیہ السلاۃ کے فرامین میں بھی جانوروں پر شفقت کرنے ان سے ظلم کو دفع کرنے کا فرمایا گا بڑی مشہور حدیث ہے ابو داود شریف کی اور ترمزی شریف کی کہ نہا رسول اللہ صلی صل صل اللہ, اللہ, علی علی صل اللہ علیہ وسلم التحریش بین البہائن کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانوروں کے مابین ان کو لڑوانے سے منع فرمایا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے عموماً پرندوں کو یا جانوروں کو لڑوایا جاتا ہے اور ہم شوق شوق میں اپنے بچوں کو وہ تماشا دکھاتے ہیں हुँ. حالانکہ فقاہ فرماتے ہیں کہ اس طرح جانوروں کو آپس میں لڑانا کیونکہ جب ہم لڑائیں گے हुँ. ان کو تو سمجھ نہیں ہے لیکن ان کو تکلیف ہوگی سیدھا ہوگی تو اب اس طرح لڑوانا اور اس کا تماشا دیکھنا یہ دونوں ناجائز اور نبی پاک علیہ سلاحت اسلام نے سراہد سے منع فرمایا Achha. اور جانور پر ظلم کرنا اب जी. وہ ساحل نے سوال کیا کہ جانور تو جانور ہے जी. اب جانور پر ظلم کرنا کتنا سخت ہے بلکہ ایک یہاں یوں بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور کو جتنا بھوکا رکھو گے اتنا زیادہ کام کرے گا یہ لوگوں میں ہے اس طرح کا تو کیا روایت روایت میں نے آپ کو سنا دی کہ انسان بھوکا رہے کتنا کام کرتا ہے جی اور کھا پی کر جب اس کے اندر طاقت آئے گی تو کام زیادہ کرے گا بھوکا رہے کرے گا بس وہی بات ہے کہ رحم اور شفقت جب دل سے نکل جاتی ہے جب بندہ انسانوں پر رحم نہیں کھاتا تو جانور اس کے سامنے کیا ہے جانور پر ظلم کتنا سخت ہے فکا فرماتے ہیں کہ جانور پر ظلم کرنا ذمّہ کافے پر ظلم کرنے سے بدتر ہے اللہ اور ذمہ کافر پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے بدتر ہے اور مسلمان پر ظلم کرنے کا کیا ببال ہے کہ روایت میں آتا ہے من آزا مسلمن فقد آ جانی آزانی فقد آز جس نے بلا وجہ شرح کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی, دی نبی پاک علیہ اللہۃسلام کے فرامین میں شفقت اور رحمت کے حوالے سے بڑی پیاری پیاری احادیث ملتی ہیں ایک ہے روایت ہے جامع ترمیزی کی حضرت ابو رضی اللہ, اللہ تعالیٰ, اللہ تعالی, اللہ تعالی, اللہ تعالی, تعالی روایت تعالی فرماتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یعنی اس پورا ہمارا جو موضوع ہے شفقت کا اس ایک حدیث پاک کو اگر لے لیا جائے اس کے معانی پر غور کر لیا جائے تو بندے کو احساس ہوگا کہ جس کے دل میں شفقت نہیں ہے وہ کتنا بڑا محروم ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رحمت اللہ ہیں سراپا رحمت ہیں فرماتے ہیں لا الا من شکیل رحمت نکالی نہیں جاتی مگر بدبخت سے اچھا جو جس کے دل میں رحم دلی نہیں ہے شفقت نہیں کا مطلب ہے جو فرمایا گیا ہے کہ وہ بدبخت وہ بدبخت ہے اب یہ رحمت کا معنی اور مفہوم بڑا وسیع ہے رحمت کیا ہے شفقت کیا ہے شارہین فرماتے ہیں اپنی ذات پر بھی اپنی ذات سے بھی بندے کو شفقت کرنی چاہیے اچھا کس طرح کہ اپنے آپ کو گناہوں سے رب تبارک و تعالی کی نافرمانی فرمانی سے بچائے رب تبارک و تعالی کے عذاب سے بچا کر اپنے نفس پر شفقت کرے اپنے اہل ویال اپنے وابستگان جو ہیں اس کے ساتھ جو ریلیشن رکھتے ہیں ان کے ساتھ ان کے درجے کے مطابق شفقت اور رحمت اور محبت والا معاملہ ہو حتیٰ کے شارہین فرماتے ہیں کہ کفار پر بھی شفقت کرے اچھا کس طرح کہ انہیں دعوت اسلام دے انہیں اسلام کی طرف بلائے تاکہ وہ اسلام لا کر اخروی نجات کا مجرا پا سکے اسی طرح مختلف طبقات میں رحمت اور شفقت کا معاملہ ہے اور بندہ جب کسی پر شفقت کرتا ہے یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ یار میں دوسرے پر شفقت کروں مجھے اس کا کیا فائدہ حاصل ہوگا ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا تو ہے معاملت کا ثواب تو ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں لیکن انسان چاہتا ہے دنیا میں دنیا میں بھی مجھے اس کا نفع <سلام> اور سلا ملے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں بڑی پیاری حدیث اور بڑے پیارے الفاظ ہیں یعنی اس روایت کو جب بھی سنتے ہیں پڑھتے ہیں دل جھوم جاتا ہے کار فرماتے ہیں ار یار ہمر رحمان اللہ ہم دوسروں kya پر رحم کریں گے دوسروں پر شفقت کریں گے ہمیں ملے گا کیا اس کا سلا کیا ملے گا سرکار فرماتے ہیں رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے کتنی پیاری روایت ہے کہ جو رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم فرماتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں پر اپنے پڑوسیوں پر دیگر مسلمانوں پر رحم کریں ان کے ساتھ شفقت بھرا برتاؤ کریں ان کے حقوق ادا کریں جو وہ پسند کرتے ہیں اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ کریں شفقت کے اس موضوع کو اور مبلغین کی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر ایک کال لیتے ہیں جی کال سنائیے گا اختار غلام یاسین اختاری ہند گجرات کے شہر بڑوڈا سے عاز کر رہا ہوں ماشاء اللہ مرحبہ سلسلہ حسن اسلام اور موضوع بھی بہت پیارا ہے شفقت اللہ تعالی ہم تمام ہی کو شفقت کرنا نصیب فرمائے مگر سوال یہ ہے کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اللہ کے کرم سے شفقت کی جاتی ہے مگر ان پر شفقت کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ بچے آبو میں نہیں آتے پھر ان پر زبردستی ان پر جو ہے کچھ سختی کرنے پڑتی ہے ضرورتا. تو آیا اس بنا پر سختی کی جائے یا نہ کی جائے رہنما فرما دیں ایسا, ایسا مسئلہ ہے یہ اب آپ ساری شدہ حضور آپ کے بچے ہیں نہیں ماشاء اللہ ہمارے کیمرہ مین ہیں بعد شری شدہ تو یہ بچے سوال تو انہوں نے بڑا پیارا کیا ہے کہ بچوں پہ شفقت تو کرنی چاہیے مگر نہیں مانتے بساؤکار کیا کیا جائے دیکھیے شفقت کی ہم جو بات کر رہے ہیں نا یہ ہماری طرف سے ترغیب ہے ٹھیک ہے شریک اسلامیہ میں ترغیب دیتی ہے کہ آپ نے شفقت کرنی ہے اب آگے ریپلائی میں آپ کو کیا ملتا ہے تو یہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ آپ نے شفقت کو جاری کب رکھنا ہے کہ اگر آگے سے ریپلائی آپ کو ویسا ملے آپ کے شفقت کے مطابق ملے تو آپ نے اس چیز کو جاری رکھنا ہے والا شفقت ختم کر دینی ہے اب دیکھیں بچے تو بچے ہوتے ہیں <coughs> بچے تو زید کریں گے نا وہ اگر بچہ شرارت نہ کرے اس کو بچہ کون کہ بلکہ بعض بچے تو اگر بہت زیادہ سیدھے ہوں تو عجیب سے سمجھے جاتے ہیں کہتے ہیں یار کیا اتنا सा سیدھا سا بچہ اور بیٹھ کے کوئی بات نہیں کرتا اور چپ چاپ بیٹھا رہتا کام کرتا بس اسکول اور کسی سے کھیلتا کودتا بھی نہیں مطلب है یہ ہے کہ بچے <coughs> کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور جہاں لگتا ہے کہ یہاں گویا کہ تربیت ان کے دیگر حقوق کو بھی دیکھتے ہوئے ہمیں بہت سارے معاملات بچوں کے وہ ہیں ان کے ساتھ کرنے ہیں اور ان کی چیزوں کو ٹالوریٹ کرنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے شفقت کا معاملہ ہمیں ان کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہمارے شفقت کے نتیجے میں یہ بھی بڑے ہو کر ہمارا سہارا بنے گے اور یہ بھی لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں گے کیونکہ بچے بہت زیادہ آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو وہ اگر والدین کو دیکھیں گے یار اتنے زیادہ شفیق ہیں ہماری غلطیوں پر بھی نہیں مارتے میں نے گلاس توڑ دیا کچھ نہیں کہا بڑا شفقت سے سمجھا دیا یہ تربیت کا حصہ ہے یہ چیزیں تربیت کا حصہ ہے آج اگر مثال جائیں گے محبت سے بالکل اسے سمجھایا جائے گا بتایا جائے گا نا بتایا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ایسا معاملہ کی جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے بالکل اور آگے وہ مزید کچھ بھی کرنے کی حرکت نہ کرے ایسے معاملے سے بتائے سمجھانے کا ترغیب کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس معاملے کو سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لے یعنی آئندہ وہ کام نہ کرے ایسا نہ ہو کہ وہ مزید ضدی ہو جائے چلے ایک کالور سنا دیں پھر ان موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں ایک کالور سنائیے گا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ اگر اولاد دیتی ہو بات بات پر فرمائشیں کرتی ہوں کیا تب بھی اس پر شفقت کرنی چاہیے جی راشد بھائی شفقت کا مفہوم نا بڑا وسیع ہے اولاد کے ساتھ شفقت کیا ہے ایسا نہیں کہ بچے نے جو ڈیمانڈ کی اس کی وہ ڈیمانڈ پوری کرنا اس کی خواہش پوری کرنا یہی شفکت ہے, ہے بچہ نہ سمجھ ہے اس کو اپنے نفے نقصان کا نہیں پتا لیکن والدین سمجھدار ہیں شعور والے ہیں تو اب بچے نے کوئی بھی فرمائش کی ہے ڈیمانڈ کی ہے تو اب ماں باپ غور کریں کہ یہ جو فرمائش کر رہا ہے اس کی فرمائش پوری کرنے میں اس کا نفع ہے یا نقصان ہے ان چیزوں کو دیکھے اگر نقصان کا پہلو نظر آتا ہے تو اب وہ چیز نہ دے اس کی وہ خواہش پوری نہ کرے اب بظاہر تو بچہ ضد کرے گا روئے گا کہ میرے بابا, ماں باپ نے میری بات نہیں مانی لیکن در حقیقت یہ شفقت ہے یعنی آپ کی جو بات ہے اس کا مفہوم یہ ہوا کہ والدین یا جو ان کے افسر ہیں حاکم جو ان پر چلاتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ اس چیز کو پورا کرنے میں اس کی بھلائی ہے تو یہ شفقت ہے اور اس کی یہ بات پورا نہ کرنے میں اس کی بڑائی تو یہ جم کر اعلیٰ حضرت مجدد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اولاد کے حقوق پر پورا رسالہ تحریر فرمایا مش الارشاد الرشاد کی حقوق الاولاد اس میں اعلی حضرت ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جو مانگے हुँ. یعنی بچہ اپنے باپ سے جو مانگے یعنی فرمائش کرے اعلی حضرت کے الفاظ ہیں کہ جو وہ مانگے جو مانگے بر وجہ مناسب اس کو دے بر وجہ مناسب اعلیٰ حضرت کے کلام پر ماشاءاللہ اللہ قربان جمال کیا دیکھ لیں کہ اس کا بھلا ہے یا نقصان ہے کیا بات کے حساب سے بر وجہ مناسب بھائی ساحل محترم آپ نے سن لیا کہ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں فرما دیا کہ بچہ جو مانگے بر وجہ مناسب ان کو دے یعنی جو اگر اس کے مناسب ہے تو دے دیں اور اگر ان کے مناسب نہیں ہے تو پھر اس کو اس بات سے روک کے سمجھائے بچہ تو بچہ ہے بچہ تو ضد کرتا ہے اگر بچہ ضد نہ کرے تو بچہ کی ہوگا آپ میں اور بچے میں فرق کیا ہے فرق یہی تو ہے کہ بچہ بعض اوقات بات نہیں مانتا اس لیے تو بعض اوقات جب بڑا کوئی ہوتا ہے نا اور وہ بات نہیں مانتا تو بولے بچوں جیسے حرکتیں کر رہا ہے یار یہ اڑیل ہے بات مانتا ہی نہیں ہے بچوں کی طرح جو ہے وہ بس کسی بات کو کہتا ہے تو وہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہی لگ جاتا ہے تو بچوں کی بات پر ناراض بھی نہ ہوا جائے اور ان کو اچھے انداز میں سمجھایا جائے, جائے. موزوں ہمارا ہے شفقت اور شفقت کے حوالے سے ہم بڑی پیارے پیارے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول سن رہے ہیں میں یہاں پر ایک حدیث پاک کوٹ کروں گا جس میں عدم شفقت کا نقصان بیان کیا گیا پھر میں آپ سے بھی ارض کروں گا کہ آپ اشار کرنا کہ اگر عدم شفقت ہم نہ نا... یعنی شفقت نہ ہو معاشرے سے شفقت ختم ہو جائے تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں ایک حدیث پاک ہے سنا بخاری شریف کی حدیث ہے وہاں ہم نے کتے کے ساتھ جس نے بھلائی کی اس کے لیے ہم نے جنت کی بشارت کی حدیث سنی بخاری شریف کی دوسری روایت رہتے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کے معاملے میں جہنم میں داخل ہوئی اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا نہ تو اس کو کچھ کھلایا کرتی تھی نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ جا کر باہر سے جو ہے زمین کے کیڑے وغیرہ کھا سکے تو اللہ یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بلی پر اس کو ظلم کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں داخل فرمایا تو یہ جہنم میں داخل ہونے کا یہ جو وعید ہے وہ دیکھیں ایک جانور کے ساتھ بد سلوکی کی وجہ سے اس پر رحم دلی نہ کرنے کی وجہ سے تو عدم شفقت جہاں شفقت کی شریعت کا شف... جہاں شفقت کا شریعت حکم دیتی ہے وہاں پر شفقت نہ کرنا اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ تبار تعالیٰ کی ناراضی ہوتی ہے دنیاوی طور پہ بھی آدمی شفقت کے نقصان ہوتے ہیں کیا کیا ہو سکتا ہے دیکھیں شفقت کو اگر دیکھیں نا صحیح عمر اب عموماً والدین اولاد سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اگر والدین سے شفقت کا وقت نکالیں اگر اب والدین اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے لوگ بولتے ہیں باپ ہے کہ اللہ دیں یہ جنہیں سننے کو ملتے ہیں معاشرے کے ہمارے معاشرے کے ہیں نا یہ اب ایک کس وجہ سے شفقت و رحمت کی نہ ہونے کی وجہ سے ہے اب شفقت و رحمت ہوتی ہے تو والدین بچوں کا خیال رکھتے ہیں تعلیم پر دھیان دیں گے ان کی اچھی تربیت پر دھیان دیں گے اور اسلام نے جو حقوق ان کو لازم کر رکھے ہیں اپنی اولاد کے لیے اس کو وہ ادا کریں گے اچھا اب آ جائیے ذرا وسیع کرتے ہیں اس مفہوم کو ملازم ہوتا ہے جی اگر سیٹھ اپنے ملازم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے یعنی شفقت کا معاملہ نہ کرے اب کیا کرے گا اس کی سیلری کو روکے گا اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لے گا طرح طرح کے مظالم ڈھائے گا کبھی ہاتھ بھی اٹھائے گا کبھی الٹی سیدھی زبان سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں کہ وہ مالکان جو ہے اپنے مزدوروں کے ساتھ بڑا ہی پور تشدد معاملہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں معاشرے میں بھی حیثیت نہیں ہوتی پھر وہ بدنام ہوتے ہیں کوئی عزت نہیں کرتا ایسے لوگوں کی اور جو شفقت و احمد کا معاملہ کرتا ہے یہ مشاہدہ ہے کہ لوگ عموماً اس کے قریب جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ بہت شفیق و مہربان ہے اور یہ ایسا وصف ہے کہ جو گریبر ہے لوگوں کی اٹینشن کھینچتا ہے اپنی اچھا اب یہ چیز دیکھیں اگر شوہر ہے اگر وہ اپنے اپنی بیوی ہے اپنے بچے ہیں اگر ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرے تو پھر کیا ہوگا ایسے جو ہے وہ گھر عموماً نہیں چل پاتے بچے اپنے باپ سے بدزن ہوتے ہیں وہی چاہتے ہیں کہ یار آپ سادہ گھر سے باہر رہا کرے بس رات کو اس ٹائم آیا کر ہم سو صبح نکل جائیں اب ایسے گھرانوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ دوریاں بڑھتی ہیں نا تو پھر کیا ہوتی ہے دوسرے کے نمبر ایک حقوق تلف ہوتے ہیں اسلام نے جو حقوق نافذ کیا وہ پھر آگے جو ان کی بھی نسلیں چلتی ہیں تو وہ یہی معاملہ جب ان کے ساتھ کرتے ہیں تو ایک لازو سلسلہ تباہی کا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی بنیاد صرف اور صرف یہ تھی کہ آپ نے شفقت نہیں کی رحم دلی نہیں کی شفقت نہیں کی نے وہ جس سے سنا ہے رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا میں سے ایک یہاں پر یہ کروں گا کہ اب جب شفقت کی جب بات آتی ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ شفقت بڑا چھوٹے پہ کرتا ہے تو کیا بڑوں کے ساتھ بھی شفقت کی جا سکتی ہے اب مثال ایک بڑا ہے باپ یہ کہ مجھ پر بھی شفقت کرو تو کیا مطلب باپ پر ماں پر دادا پر یا افسر پر جو بڑا ہے رتبے میں اس پہ شفقتوں کے سلو ہو سکتا ہے میں نے عرض کی نا شفقت کا معنی بڑا وسیع ہے سمجھے تو ہم یہ ہے نا شفقت بچوں کی ہوتی چھوٹوں پر ہوتی تو سامنے والے کی حیثیت اس کے مقام اور درجے کے حساب سے ہی شفقت کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا شاید شفقت کا معنی ہے تو وہی رہے گا لفظ شاید تبدیل ہو جائے گا بڑے کے ساتھ کہتے ہیں شفقت نہیں کہیں گے رحم دلی کہ اس کا تعارف اور نام بدل جائے گا لیکن حقیقت شفقت کا معنی اس میں پایا جائے گا امام ترمی نے ایک باپ باندھا ترمزی شریف میں کہ مسلمان کا مسلمان پر شفقت کرنا کسی لفظ کے ساتھ آپ نے پورا باب قائم چیپٹر قائم اس میں احادیث لے کے آئے پاک ہے جو اسی باب میں آپ نے ذکر فرمائی میں مسلم شریف کے الفاظ پڑھتا ہوں سرکار فرماتے کون عباد اللہ اخبانہ اے اللہ کے بندو سب بھائی بھائی ہو جائے مسلم اخل مسلم مسلمان با. مسلمان کا بھائی ہے اب یہ صرف نام کا بھائی نہیں ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنے سے بڑے یا اپنے برابر ہم پلہ شخص سے بھی شفقت ہو سکتی ہے जी जी। جی شفقت ہو ہوگی لیکن اس کے انداز اور اس کے تقاضے بدل جائیں گے سرکار فرماتے المسلم اخل مسلم مسلمان हैं। مسلمان, हैं। مسلمان کا بھائی ہے صرف نام کی حد تک نہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس رشتے کا اب تقاضا یہ ہے کہ لا یل ہوں مسلمان اللہ دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا وہ لا اور اس کی مدد نہیں چھوڑے گا اگر کو مدد کی حاجت پڑے گی تو اس کی مدد کرے گا رح اور اسے حقیقت نہیں جا یہ مسلمان کے حقوق ادا کرنا تین باتوں میں نبی اپلاسلام نے وہ اتنی پیاری تعلیم دے دی, دی, دی کہ شاید اگر اسی پر عمل کیا جائے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے جی اور اسی طرح اپنے سے چھوٹوں پر جب بھلائی کا معاملہ کیا جاتا ہے تو عموماً اس کو شفقت کہا جاتا ہے اور اپنے سے بڑے پر جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو اس کی تعظیم توقیر کہا جاتا ہے اور دونوں کا نبی پاک علیہ سلاط اسلام نے حکم ارشاد فرمایا بڑی پیاری حدیث ہے ترمیز شریف کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئی سمنا ملم من یار ہم سگیرنا کبیرنا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے دونوں چیزوں کو یہاں پر ذکر کر دے گیا مگر یہاں ایک وہ فرق تو رکھا جائے گا نا مثال بچے پر یا چھوٹے پر اپنے سے چھوٹے پر شفقت کریں گے تو اسے بس اوقات پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں ہمارے یہاں جیسے بولتے ہیں پیارے میرے لال اس طرح کی شفقت کے انداز یہ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا? مگر جب بڑے کے ساتھ کریں گے تو اس طرح کر دیں گے ابا کو بولیں گے لال نہیں ہو سکتا ابا کو ابا حضور ابا کے سامنے ہاتھ تعظیم سے باندھے جائیں گے ان کی بات کو مانا جائے گا اگر وہ بیمار ہے تو ان کی بیمار پرسی کی جائے گی ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا ہر ایک کے شرط مرتبے کے ساتھ ہوگا نا وقت فل جنا حضم الرحمٰن آپ کے ریئر شفقت نہیں ہو سکتی تو یہاں تو سرحت نیت کے اندر اولاد کو حکم اب میں اس کا انداز بتا رہا ہوں آیت میں انداز بتایا گیا اما اب لوگ قلعہ فلا تق اللہ کیا اب والدین کوئی بھی اس طرح سے ان کی طرف سے معاملہ پہنچے اف تک نہیں کہنا ٹھیک ہے ولا تنہر ان کو جھڑکنا بھی نہیں بےزتی ان کی نہیں کرنی ہے وہ کلا کولن کریما اور ان دونوں سے پیاری بات کرنی ہے عزت والی بات کرنی ہے کہ جس سے ان کا احترام پتا چلے پیاری میرے والدین ہے یہ انداز اپنانا ظاہر ہے محسن بھائی آپ نے جو بات کی نا کہ کس طرح شفقت کرے اور انداز کیسا ہوگا تو ابو داود شریف کی بڑی پیاری روایت ہے نبی پاک صلی اللہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوام القلی متاثر سرکار فرماتے ہیں لوگوں کو ان کے مرتبے میں اتارو جو مرتبہ مقام ہے جو اس کی حیثیت ہے وہ اس کا حق اس کو دیا جائے بچوں کے ساتھ بچوں والا معاملہ بڑوں کے ساتھ بڑوں والا دینی جو منصب والا اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ مبلغ اسلامی سلمان اتاری لائن پر موجود ہے ان سے بھی کچھ پھول السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ شاید لائن میں کچھ پرابلم ہے صل... صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو ہم یہاں پر شفقت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں بزرگوں کے واقعات بھی شفقت کے حوالے سے بہت پیارے پیارے ہیں اب بزرگ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں انہوں نے اس طرح کی جو ہے داستانیں رقم کی ہے کہ ہم ان کو سنتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی اتنا پیار بھرا ماحول اتنی شفقت کا والا ماحول اللہ اللہ بزرگوں کے واقعات میں سے کوئی ایک واقعہ آپ بیان فرمائیں میں دنیا میں سب سے پہلے آنے والے انسان ہم سب کے جو بشر ہیں ماشاء اللہ سیدنا اللہ آدم سفی اللہ نبینا والے صرف ان کا واقعہ ہی علوم کے اندر لکھا بڑا مجھے بڑا مزہ گیا یعنی اولاد پر شفقت کی ہم بات کر رہے تھے کہ اولاد کے ساتھ شفیق ہونا چاہیے اب اس میں جو واقع بزرگ نے بیان کیا فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بہت ساری اولادیں تھیں ٹھیک ہے اور وہ بچے آپ کے ارد گرد جمع ہوئے ہوئے ہوتے تھے اب حضرت آدم علیہ السلام آپ آرام کر رہے ہیں اور بچے ان کے اوپر اس طرح چڑھتے تھے گویا سیڑھی ایک ہو اور وہ چڑھ رہی ہو یعنی سیڑھی اب رکھتے ہیں تو وہ کیوں ترچی ہوتی نہیں وہ ترچی ہوتی ہے سیڑھی ترچھی رکھتے ہوئے پھر اوپر چڑھا جاتا ہے اب وہ جیسے اگر تشریف فرما ہے لیٹے ہوئے ہیں اگر تو وہ گویا کہ اپنے اس کے ذریعے یعنی ٹانگ کے ذریعے گویا ترچی کر کے اوپر چڑھے پسلیوں کو دبا رہے ہیں اب پسلیوں کو چڑھ کے سینے پر آ گئے اب سینے پر چلتے ہوئے کبھی چہرے پر چڑھ رہے ہیں کبھی کندھے پر چڑھ رہے ہیں کبھی پاؤں کی طرف آ رہے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام بالکل نگاہیں جھکائے خاموش ہیں اور بچوں کی اس کیفیت کو بالکل بھی آپ کو یعنی ایزا والی کیفیت ظاہر کریں بچوں کو کچھ جھاڑ دیں آگے سے ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا ایسی شفقت کی آپ کی مثال آپ کو وہاں پر نظر آتی ہے اور آج اگر اس چیز کو دیکھا جائے یعنی باپ ہے وہ اگر کام کر کے جاب سے اپنے گھر پہنچا ہے اور بچہ ٹھیک ہے بھاگتا آتا ہے ابو آ ابو آ وہ پیار کیا اس کو اتار دیا گود سے چل بھائی اب اگر وہ کھانا کھا کے لیٹا ہوا ہے آرام کرنے لگا کھانا کھانے کے دوران کچھ کر دیتا تو تو اس وقت کیا معاملہ ہوتا ہے پھر تو وہاں پر یہ دیکھیے کہ ابوال بشر ہیں اور ان کا کیا حال ہے اور کیسی شفقت فرماتے ہیں اور ایک ہم ہیں ہماری شفقتوں کا عالم کیا ہے اچھا اب یہاں پر ایک اور ہے امام حسن رحمۃ اللہ تعالی ردی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا وہ اپنے غلام کو مار رہا تھا اب غلام کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگا بلّا میں اللہ کی پناہ مانگتا مجھے معاف کرو مجھے اتنا نہیں مارو لیکن وہ شخص نہیں رک رہا تھا اتنے میں ہوا یوں کہ رحمت اللہ صلی اللہ تعالی علیہ, علیہ, علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا غلام کی جیسے ہی نظر پڑی نا آ کے چہرے پر تو فوراً کہنے لگا بے رسول اللہ میں رسول اللہ کی پناہ مانگتا ہوں آئے آئے. اب جیسے ہی مارنے والے نے دیکھا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ تشلیف لے آئے فوراً چھوڑ دیا تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے تو جب وہ اللہ کی پناہ مانگ رہا تھا تو اس وقت اس کو پناہ دینا زیادہ اولا تھا زیادہ مناسب تھا پھر آگے آپ علی اللہ علیہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو تم یو ہاتھ اٹھا رہے ہو اگر تم اس کو ابھی یوں معاف نہ کرتے روایتوں میں آتا ہے کہ ہی حضور نے دیکھا اس شخص نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا اب حضور نے فرمایا تھا اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو ضرور تمہیں جہنم کی لپٹ آگ پہنچتی اب دیکھیے کہ غلاموں کے ساتھ جو شفقت کا معاملہ ہے وہ کس قدر ضروری ہے کہ یہاں پر اگر اس کو وہ اتنا مار رہا تھا تکلیف پہنچا رہا تھا اور یہی معاملہ اگر آج ہمارے ساتھ ہو لوگوں نے گھروں میں نوکر رکھے ہوتے ہیں اب یہ نوکر ہمارے کوئی زرخر غلام نہیں جی جی کہ ہماری ملکیت ہوئی ہماری, لیکن, جی کیا ہماری, مل کیا تو ہی ہماری لیکن کیا ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاتا ہے زبان سے لے کے اپنے ہاتھوں تک ہاتھ نہ ہاتھ ہاتھ زبان سے ایسی باتیں نکالی جاتی ہیں کہ اس کا دل اندر سے جو چکنا چور ہو زراحت سے عمرانجی کے اندر فرماتے ہیں یہ حضرت علی کا کال ہے کہ جو زبان کے زخم ہیں وہ بھر جاتے ہیں جو جو کے زخم ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں والا لسان لیکن جو زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھرا کرتا صاحب مائی مائی جو بات بیان کی انہوں نے سوال کروں گا مادہ صاحب کی بات کاٹی میں نے زبان کے زخم بھر جاتے ہیں شریعت جو ہے جانوروں کے ساتھ جو ہے شفقت کا فرما رہی ہے اپنے نوکروں کے ساتھ اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں سلوکی کا ایک رواج پڑ گیا ہے اور اس کو شاید لوگ برا بھی نہیں سمجھتے میں سیٹ ہوں نا اس کا دے دے میں اس کو پیسے دیتا ہوں نا تو اس لیے میں اس کے ساتھ جو اس طرح کی بات کرتا ہوں زبان سے ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں ایسے لوگوں کے کیا بنے گا کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں معاشرے کے دیگر افراد اور دیگر طبقوں پر شفقت کا اور ان کے ساتھ مہربانی اور رحم کرنے کا حکمرشاد فرمایا وہیں خادمین اور جو ماتحت ہوتے ہیں تسلط زیر تسلط ہوتے ہیں ان کے بھی حقوق بیان فرمائے روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یار اللہ میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں اب خادم ہے اس نے غلطی کرنی ہے خطا کرنی ہے آپ کے مزاج کے خلاف بھی معاملہ ہو جائے گا کیونکہ وہ انسان ہے خطا کر سکتا ہے تو اس شخص نے ارض کیا یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں صحیح. کتنی مرتبہ اس کی غلطی پر سرفے نظر کروں ٹھیک نبی پاک صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ. نے سکوت فرمایا جواب نہ دیا دوبارہ سوال ہوا پھر سکوت فرمایا جب تیسری مرتبہ اس شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف آئے کروں آئے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کل لو سب عی روزانہ ستر مرتبہ اپنے غلام کو اپنے خادم کو معاف ہمارا معاملہ کیا ہے اور نبی پاک اللہ مبالغے اللہ کے لیے مبالغے کے لیے معاف کرو معاف کرنا اختیار کرو وہ روایت میں نے شروع میں پڑھی نہ بڑا پیارا فرمان ہے رحم کرو رحم کیے جاؤ معاف کرو معاف کیے جاؤ اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور تقریبا 10 سال آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصی خدمت کی یہ خود بتاتے ہیں اپنا معاملہ ذکر کرتے ہیں حالانکہ آپ کی چھوٹی عمر تھی بچپنے کا عالم تھا اس عمر میں نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ تقریباً دس سال میں نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت بجا لائی لیکن اس دس سال کے عرصے میں میں نے کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو تو سرکار نے فرما یہ کام تم نے کیوں کیا اللہ اور اللہ میں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو سرکار نے مجھے کہا ہو فرمایا ہو کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا حالانکہ سرکار اللہ اللہ کے اللہ سگی اولاد تو نہیں تھے سرکار کے خادم تھے سرکار علی وقع صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے ہمیں سوچنا چاہیے دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کسی نہ کسی کے ماتحت ہوتا ہے وہ نوکری کرتا ہے فیکٹریز میں دکانوں پر گھروں پر لوگ جاتے ہیں کام کاج کرتے ہیں تو اب وہ لوگ جو ان پر افسر ہیں حاکم بنائے گئے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ماتحت افراد کے ساتھ چاہے وہ لیبر کی صورت میں ہو کارخانے میں فیکٹری میں انڈسٹری میں چاہے وہ گھر میں کام کاج کرنے والوں کی صورت میں ہو چوکیدار کی صورت میں ہو ڈرائیور کی صورت میں ہو ہمیں ان کے ساتھ شفقت بھرا معاملہ کرنا چاہیے بسا اوقات وہ بھی محبت کے طلبگار ہوتے ہیں بسا اوقات وہ تکلیف میں ہوتے ہیں مگر ہم ان کی تکلیف کا احساس نہیں کرتے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ میرا کام ہو جانا چاہیے میرے سارے معاملہ سیدھے ہو جانے چاہیے میرے سارے واقع میرے جو ہے جو حقوق ہیں وہ ادا ہو جائیں میں اس کو پیسے دیتا ہوں نا تو پیسے دے کر ہم نے اسے خرید نہیں لیا عموماً بہت سے کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان ان کو خود بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور باسہولت کر سکتا ہے اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں لیکن چونکہ ہوتا ہے نا خود ہاتھ سے اپنے کام ہے نے بیان فرمایا ہے اور باقاعدہ شمال ترمیزی باب اس پر موجود ہے اب یہ دیکھیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ ردر قدر صابی ہیں آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور دیکھا کیا کر رہے ہیں آٹا گوند رہے ہیں اچھا جرل قدر صحابی ہیں اور صحابہ کے بڑا ان کا حضرت عیسہ کے تابی ہیں حضور کے تابی ہیں اب یہ اپنے ہاتھوں سے آٹا گوند رہے ہیں وہ کھیلے گا حضور غلام کدھر ہے آپ کا آپ کیا کر رہے ہیں خود کسی کیوں کام کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ میں نے اس کو کسی اور کام سے بھیجا ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس پر دو کام جمع کر کیا بات ہے دیکھیں اگر چاہتے تھو باہر کا کام کروانے تھے اس سے آٹا بھی بنوا سکتے تھے اور بھی کام لے سکتے تھے غلام تھا لیکن چونکہ وہ ایک سہولت انہوں نے اس کے لیے پیدا کی کہ اب وہ تھکا ہارا میرے کام سے آئے گا تو آٹا میں اگر خود گونج تو میرا کیا جاتا ہے شفقت تھی نا یہ شفقت کے من اس معاشرے میں اس طرح کے معاملات کرنے پڑیں گے تبھی ہمارے معاشرے میں بہتری ہوگی مبلیوت اسلامی محمد سلمان ساتھ السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ جاک اللہ آپ کو سلامت با کر بلال بھائی بڑے پیارے مدنی پھول بیان حضرت مولانا راشد مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرما ہے کیا اللہ پاک دونوں مبلگین کے علم میں عمر میں ان کے عمل میں برکتیں اور حوالے سے اور بہت پیارا ہے اسلام کی حسن میں سے ایک چیز یہ بھی بیان کی جا سکتی ہے سمجھی جا سکتی ہے کہ اسلام نے جس طرح ہمیں شفقت کرنے کا حکم دیا ہے اپنے بچوں پر یوں ہی دوسروں کے جو بچے ہیں ان پر بھی ہمیں شفقت کا جو ہے وہ برتاؤ رکھنا چاہیے شفقت والا انداز رکھنا چاہیے عموم طور پہ دیکھا گیا ہے مسلم بھائی لوگ اپنے بچوں کے ساتھ تو بڑا پیار کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ تو بڑی محبت کرتے ہیں ان کو تو بہت کچھ دلا کے دیتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرا بچہ ہو تو اس کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ نہیں ہوتا ایک تو ہوتا نہیں ہے اچھا اگر ہو تو جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا یہ معام یہ اندازی نہیں ہونا چاہیے ہمارے پیارے اسلام نے ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کامل ایمان والا وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے اپنے بچے کے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس سے پیار سے بات کروں میں اپنے بچے کو کچھ چیز کھانے کو دوں میرا بچہ غلطی کر لے تو میں اس پہ درگزر کر دوں تو یوں ہی جو دوسرے بچے ہیں چاہے میرے رشتہ داروں کے بچے ہیں چاہے میرے گلی محلے کے بچے ये ہیں ये چاہے ये ہمارے کمپاؤنڈ میں ہمارے سراؤنڈنگ ایریا میں رہنے والے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا محبت بھرا اور پیار بھرا انداز ہونا چاہیے آج محسن بھائی میں نے ایک ایسی بات دیکھی کہ جس سے دیکھ کر میں عجیب سی میرے دل کی کیفیت ہے اور اپنے جذبات کو کس طرح الفاظ میں بیان کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ایک بات غور کریں مطلب میرے ناظرین بھی ہیں ہم بھی ہیں ہم سارے ایک بات پر غور کریں اگر میرا بچہ بیمار ہو جائے تو میں کیا کروں گا بالکل دوائے دوائے اور اگر بچے کی طبیعت جو ہے وہ سیریس ہو جائے پھر میں کیا کروں گا آج ایک عجیب سا معاملہ میں دیکھا اللہ بچہ ایک انتہائی کرب کے اندر مبتلا ہے رو رہا ہے آنسو بہا رہا ہے درد سے مطلب وہ کرا رہا ہے ٹھیک ہے اور دیکھا میں نے کسی کو کہ وہ اب وہ دو دیگر کاموں میں لگا ہوا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے اتفاق کی بات ہے کہ میں آ, مجھے اس بچے کے پاس جانے کا اتفاق ہوا اس امیر اسمر کی تربیت ہے اداسامی کے مدین ماحول کی برکت ہے میں نے اس بچے کو وہ مدد ہی اس کے سر پہ میں نے ہاتھ رکھا اچھا اب اب آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایک بچے کو درد ہو رہا ہے گروپ کی کیفیت میں ہے ڈاکٹر بولے ہاسپٹل لے جاؤ تو اب اس کو ہم اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے بیٹا ابھی کچھ نہیں ہوتا بیٹا ابھی ٹھیک ہو جائے گا کس سے کام نہیں چلے گا جب ڈاکٹر نے کہا ہاسپٹل میں لے کے جائیں تو بچے کو ہاسپٹل میں لے کر جائیں اچھا آپ جو جس کو بولا تو ہاسپٹل میں لے کے جائیں وہ کیا کر رہا ہے وہ کبھی ادھر جا رہا ہے بےچارا کبھی ادھر جا رہا ہے ہو سکتا ہے میں محسن بھائی یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میرا بچہ یہاں بیٹھا ہوتا اور وہ اس کے سی ایم کے اندر ہوتا تو میں کیا کرتا بالکل کیا بڑا گھوم رہا تھا بے جو بھی کر رہا تھا اس کو بلایا اس کو پیسے جیسے نکال دی بچے کو فورم ہاسپٹل میں لے کے جاؤ اب آپ سمجھتے ہیں کہ باپ کا بندہ میں نہیں کہتا کہ ان کی نیگلجنس ہے غفلت ہے اب وہ بچے کو چلا رہے ہیں بچہ تو بےچارا بے حال ہے تو ان کو دوسرے کہ آپ بچے کو اٹھائے اچھا گاڑی کا آپ اس کی گاڑی کا انتظار ہو رہا ہے باہر نکلے بچے پر بٹھائیں بچے کو ہاسپٹل میں لے جائیں تو یہ آج ایک چیز دیکھنے میں میں بھائی میں نے ایک وقت گزارا ہے کہ جب میرا بچہ تکلیف میں تھا صحیح. اور کیسی تکلیف میں تھا کیسے کرب میں تھا میری یعنی میں مجھے وہ باتیں ساری ذہن میں آ دی. کے مدنی ماحول کی برکت الحمد للہ کے, کے مدنی ماحول نے ہمیں یہ احساس دیا ہے تو بندہ دیا <سؤال> اپنے اوپر بھی غور کرے کہ جس طرح بات کنکلوژ کرے تو یہی بنے گی کہ جس طرح میں بھی چاہتا ہوں میرا بچہ ایزی رہے, <سؤال> رہے جس طرح میں بھی چاہتا ہوں میرا بچہ سخی رہے جس طرح میں بھی چاہتا ہوں میرا بچہ خوش رہے جس طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے کے ساتھ اس میں سلوک کیا جائے ویسے ہی ہمیں اپنے معاشرے کے اندر جتنے بھی ہمارے رشتہ داروں کے بچے ہیں ہمارے مسلمانوں کے بچے ہیں ہمیں ان کے ساتھ روسنے سے کرنا چاہیے اور اگر ہم دیکھیں کہ کوئی کرب کے اندر, اندر ہے کوئی مصیبت کے اندر ہے کوئی پریشانی کے اندر ہے تو ہم اس کی پریشانی دور کرنے کی کو کوشش کریں یہ بھی ایک بچے پر شفقت کا ہی سلم بالکل ماشاء اللہ بڑی اچھی گفتگو یہ بچے ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے نا ماشاءاللہ اللہ آپ نے جو بیان فرمایا جو بھی مسلمان اگر کرب و مصیبت میں ہے تو شفقت کا معنی ہمارے بلال بھائی نے شروع میں بیان کیا تھا کہ مسلمان جس چیز کو پسند کرتا اس کے لیے ویسی کوشش کرنا جب, دی جب دی میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں کہ میں کرب و استراب میں نہ رہوں تو کوئی بھی مسلمان چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑا ہو ہمیں اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہوئے اس کی اس مصیبت کو دور کر دینا چاہیے اسلام جی کے میں بھی یہ چیز ملتی ہے ماشاء سلمان بھائی نے بہت پیارے پہلو پر توجہ دلائی ہمارا جو ہے جب ایک واقعہ دیکھتے تو سمجھ وہ جلدی آ جاتا ہے جسے نبی پاک علیہ السلاۃ اسلام کی حدیث پاک یعنی سلمان بھائی جس طرف ہمیں توجہ دلا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلاط اسلام کا فرمان بھی اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے بڑی پیاری روایت سرکار فرماتے المسلما کر رج واحد سارے مسلمان فرد واحد کی طرف اب نبی پاک علیہ سلاح اسلام نے تشبیح کی وجہ بیان فرمائی کہ کی کس طرح سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں ارشاد فرمایا اللہ اگر کسی شخص کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف اور درد کا احساس سارے جسم پر ہوتا ہے انشتکا اگر کسی شخص کے سر میں درد ہوتا ہے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو بات ہم برتقاضۂ مسلمان ہونے کے نبی پاک علیہ السلام, السلام, السلام, السلام, السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا خالق ایک ہمارا معبود ایک ہمارے نبی ایک ہمارا دین ایک ہمارا ایمان عقیدہ ایک تو پھر ہم ان معاملات میں جدا جدا کیوں ہیں تو مسلمان ہونے, है है। ہونے کا کامل مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح میرے اپنے بچے پر میرے عزیز پر تکلیف آتی ہے مجھ پر تکلیف آتی ہے تو مجھے اس کا احساس ہوتا ہے اور اس تکلیف کو دور, دور کرنے کی میں تدابیر کرتا ہوں اسی طرح میرے مسلمان بھائی اگرچہ خون و نصب کا رشتہ نہیں ہے لیکن ایمان کا رشتہ ہے سفار اصلاط اسلام کی نسبت ایک کا رشتہ جان ہے جی اللہ حمد اس حمد رشتے حمد اور حمد حمد نسبت مصطفیٰ کا پاک کرتے ہوئے مجھے اپنے مسلمان بھائی یا اس کے بچے یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی افراد ہیں ان سے مشکل کو دور کرنے اور ان کا معین اور گار بننے کی کوشش کریے موسم میں نے المر القبرا سعید العب البہ شارن رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری کتاب لکھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے آپ نے پوری زندگی کے اپنے وہ واقعہ جو اللہ نے ان پر احسانات فرمائے عطا ہے نعمت نے سب کو جمع فرما دیا ہے اپنے خسائل کو بھی آپ نے وہاں پر بیان فرمایا وہاں پر میں نے ایک پیرا پڑھا ان کی اپنی شفقت اور سیدنا احمد کبھی رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت کے متعلق جو وہ سعد رحمۃ اللہ کے ہم اثر بزرگ تھے بڑے بڑا ان کو مقام تھا تو میں وہ چھوٹا سے پیراک کے سامنے بیان کرتا ہوں عبد الوہاب سارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یتیموں اندھوں کوڑیوں لنگڑوں اور ان سب پر کثرت سے شفقت کرتا ہوں <تصفح> خصوصاً <تصفح> اگر وہ میرے پڑوس میں رہتے ہوں حتیٰ کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ میرے سارے پڑوسی لنگڑے اور شکستگان ہوں کیسی بات کر رہے ہیں سا... <تصفح> میں تمنا کرتا ہوں یعنی <تصفح> ایک, हा ایک हा ان کی خدمت کرنے کا مبالغہ ہے کہ یار میرے سارے یہ جمع ہو جائے اور میں ان کی خدمت کیا کروں گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تمنا بولتا ہے یار کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے تو یہ جذبہ دیکھیں ان کا کہ فرماتے ہیں کہ میرے میں تمنا کرتا ہوں کہ میرے جو سارے پڑوسی ہیں وہ ایسے ہوں اب آگے احمد کبھی رفا رحمۃ اللہ کا معمول بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے وہ کیڑے پڑے ہوئے کتوں کے پیچھے علاج کے لیے چکر اللہ لگایا کرتے اللہ تھی اللہ تھی. اللہ معاشرے میں کتنا زبردست کنکلوژن ہے کہ وہ کیڑے پڑے ہوئے کتوں کے پیچھے علاج کے لیے چکر لگایا کرتے تھے کئی دفعہ کتا آپ سے بھاگ جاتا تو آپ اس کے پیچھے جا کر فرماتے کہ میں تو صرف تیرا علاج کرنا چاہتا ہوں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کوڈ کے مریضوں کے گھر جاتے ان کے کپڑے دھوتے ان کے ان کے لیے کھانا لے کر جاتے اور ان سے مل کر کھاتے اور ان سے دعا کرواتے تھے اچھا جو بڑی عورتیں ہوتی تھیں بیوائیں ہوتی تھیں ان کے حادتیں پوری کرتے تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اور کثیر مخلوق صرف آپ کی شفقت کی وجہ سے آپ کی آتے کیا آتے مسلمانوں میں اب آپ فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے کو ابوال اطام و المساکین کہا جاتا یعنی مساکین کی خدمت کرنے والا مساکین والا اب آگے فرماتے ہیں بسا اوقات دوسرے شہر میں موجود کسی فقیر کی بیماری کی خبر سنتے تو وہاں جا کے اس کی بیمار پرسی کرتے اس کی خدمت کرتے اور دو یا تین دن کے بعد واپس آ جاتے اب فرماتے جو سار عام ہوتی ہے نا ہم سڑک ہوا کرتی ہے جس طرح بھی جمع میں نے بیان کیا تو سار عام میں اس مقصد سے کھڑے ہوتے تھے کہ اندھوں کی رہنمائی کریں گے اور بوڑھوں کی خبر گیری کریں گے اور جو لوگ اپنے کپڑے پر ہی بولو براز کر دیا کرتے ہیں ان کی کچھ مدد کیا کریں گے اب آگے فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کی خبر گیری کرتے اچھا آپ کے پاس ایک یتیم لڑکا تھا جس کے ماں باپ دونوں ہی نہ تھے وہ دوران ورد یا مجلس آواز میں آپ کے پاس آ جاتا اور آپ سے کھانے کی کے کھیلنے کی کوئی چیز مانگتا تو آپ کھڑے ہوتے وہ چیز مہیا کرتے آپ کے ہم مشا... جو ہم جو زمانہ بزرگ تھے وہ فرماتے ہیں کہ احمد کبیر رفای رحمۃ اللہ علیہ کو جو اتنا بڑا مقام اللہ نے عطا کیا ہے و... یہ صرف اسی مخلوق پر شفقت سب کا کے ناظرین یہ جو, جو آخری گفتگو ہوئی ہے شروع سے جو گفتگو بڑی پیاری ہے مگر اگر ہم ان خسرتوں کو اپنے اندر لے آئے نا ان ہمیں بھی سکون ملے گا مٹھاس ملے گی حلاوت ملے گی ساتھ ہی ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ برکت ہوگی دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے رمضان مبارک کی آمد آمد ہے فیضان مدینہ میں اعتکاب فرما لیجئے اور ماہ رمضان ماہ مدنی انعامات ہیں مدنی انعامات میں امیر علیہ سند نے ہمیں شفقت و محبت کا درس دیا ہے اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے اور ہمیں حسن اسلام کو سمجھنے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین, آمین بجا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم